ان الحمد للّہ وسلام رسول الله ولیٰ علیہ و صحبح اما بعد فاعوذ اللہ من شعیطیم و مسَ الذي کفرو کمل اللزیع الا دعاء دعا نداء ثمَََََََََََ بکمن اميون فہملہ يقيل و مسَ الزينہ اور مثال ان لوگوں كى كفرو جنہوں نے كفر كيا كا مثَ الذيع مثال اس شخص كى ہے ینعقو جو پکارتا ہے بيما اس کو لا يسمعو جو نہیں سنتا الا دعاء مگر پکارنا و دا اور آواز دینا سم بہرے ہیں بکمن من گنگے ہیں اوم اندے ہیں فہم لا يَعْقِلُونَ بس وہ عقل نہیں کرتے اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے پچھلی آیت آپ کو یاد ہوگی وَإِذَا قِيلَ الحم اتَّبِعُوا مَا اللہ قالو قَالُوا تب امال فعینہ علیہ آبا انا اول اوقان آبا لا ل یقلون شعی امولا جب ان کو دعوت دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی شریعت احکام شریعت پہنچائے جاتے تھے تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ بھائی ہم نہیں ان کو مانتے ہم تو اپنے باپ دادا سے چلا جو دین چلا آیا ہے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ہم تو ان کی پابندی کریں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ آپ کوئی نئی چیز لے کے آ ہیں یہ تو ہمارے ہاں موجود ہی نہیں ہے پہلے سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر فرمایا اب الاؤ کا نا آباحم لا یا قلون ولا یا ان کے وڈیرے ان کے بڑے ان کے باپ دادا اگرچہ ان کے پاس نہ کوئی فہم نہ کوئی ہدایت کچھ بھی نہیں ہو نہ ہو پھر بھی اس کے باوجود وہ انہیں کی تقلید کریں گے انہیں کو مانیں گے انہیں پر چلیں گے تو اب اسی کی مثال آگے بیان کی جا رہی ہے فرمایا کہ آپ لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں بڑے دلائل دیتے ہیں توحید سمجھاتے ہیں اللہ کی شریعت پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نادل ہوا ہے وہی کی شکل میں آیا ہے اتنا محفوظ ہدایت کے نزول کا رستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے میں وہی چیز تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن یہ اتنی اہم باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اب ان کو ایک مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ نبی آپ پریشان نہ ہوں یہ اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ یہ سمجھ سکیں گے یہ اس قابل نہیں ہے ان کی حالت تو ان جانوروں کی ہے جانوروں کی ہے جن کو یہ ایک ریوڑ ہے وہ چرانے والا اس ریوڑ کا بھیڑ بکریوں کا چرانے والا تو آوازیں دیتا ہے ان کو چلاتا ہے ہاں جی تو وہ بس صرف اس کے چلانے کو سن لیتی ہیں وہ بکریاں وہ بھیڑے وہ جانور لیکن کیا وہ سمجھتے بھی ہیں نہیں وہ پکارتا رہے بلاتا رہے سمجھاتا رہے ان بکریوں پر کیا اثر ہے ان بھیڑوں پر کیا اثر ہے ہاں بس صرف سن لیتی ہیں جیسے یعنی ریوڑ جا رہا ہونا تو پیچھے سے وہ چرواہا آواز دیتا ہے تو آواز پر وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں بکریاں بھیڑیں بس اتنی بات ان کو سمجھ آتی ہے باقی جو کچھ ان کو کہا جائے ان پر کیا اثر ہے کوئی سمجھ نہیں سکتی تو فرمایا ان لوگوں کا حال بھی بالکل ان جانوروں جیسا ہے سم بکمن امین فهم لا قلون آگے ان کی یہ کیفیت بیان کر دی ہے اللہ اکبر تو فرمایا ب مسَ الزی نہ کفرو کم اصل الزی ین بالا یسما اللہ دعا ام بن دا یعنی کو یہ نا اخنون اس کا مطلب ہے چلانا جانوروں کو آواز دینا پکارنا ڈانٹنا یہ لغت کے اندر اس کا یہ معنی لکھا ہے وہ آواز جو جانوروں کے لیے نکالی لی جائے آپ نے کبھی دیکھا ہو جو ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں نا خاص طور پر جو کشمیر گئے ہیں کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ بڑے بڑے ریوڑ لے کے جا رہے ہوتے ہیں لوگ اونچے پہاڑوں پر جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو وہ خاص آوازیں نکالتے ہیں وہ جانوروں کے لیے خاص آوازیں نکالتے ہیں ان آوازوں کے اوپر وہ جانور لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک روٹین ان کے, کے ساتھ وہ خاص آوازیں نکالتے ہیں یہ جو خاص آواز جانوروں کے لیے نکالی جائے اس کو کہتے ہیں ناک یہ جو ین کا لفظ ہے نا یہ جو جانوروں کے لیے خاص آواز نکالی جاتی ہے اس کو ناک کہتے ہیں عربوں کے ہاں اونٹوں کے لیے اونٹوں کے ریوڑ کے لیے یا اونٹوں کی سواری کے لیے ایسی آوازیں معروف ہوا کرتی تھیں وہ آوازیں نکالتے تھے آج کل یہاں بھیڑ بکریوں کے لیے خاص آوازیں نکالی جاتی ہیں تو وہ آوازیں بس ان پر ایک تھوڑا بہت اثر کرتی ہیں ان جانوروں پر وہ لگی ہوتی ہیں ان ان آوازوں پر اس کے علاوہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ چرواہا کچھ کہتا رہے سمجھاتا رہے ان کو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس ریوڑ کو سامنے رکھ کر ریوڑ کے پکارنے والے چرواہے کی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہے چرواہے کے باتیں کرنے کا پکارنے کا ایسے ہی اے نبی ان لوگوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا کہ جو بالکل آنکھیں بند کر چکے ہیں اپنے کان بند کر چکے ہیں جن کو بالکل احساس ہی ختم ہو گیا ہے حسد اور بغض نے اس طرح پردے ڈال دیے ہیں ان کے اوپر اور کفر نے ان کی طبیعت کو اتنا خراب کر دیا ہے بالکل اب ان کی حالت جانوروں کی سی حالت بن گئی ہے دوسری جگہ ہے نا لہم قلوب آزان بےحا میں بلحم ادل فرمایا یہ لوگ ان یہ ایسے ہیں کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں یہ یہ کیسے ہیں الاکلآم یہ جانوروں انعام چوپائے یہ انعام کو کہتے ہیں چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں نا ان کو انعام کہتے ہیں کہ یہ چوپائے ہیں جانور ہیں جن کو ہم پنجابی میں ڈنگر کہتے ہیں ہاں جی تو فرمایا بل ہم بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جن کو اللہ کی توحید سمجھنا آئے جن کو اللہ کا دین سمجھنا آئے جن پر اللہ کے دین کی دعوت کا اثر نہ ہو وہ انسان نہیں ہیں وہ جانور ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو ان کو بلانے پکارنے سمجھانے مسلسل محنت کرنے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا سمم بکمن امیون فہملہ لا کلون یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں بالکل عقل نہیں رکھتے تو عقل والے کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے جی انسان سنتے ج... جانور نہیں سنتا کان اس کے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک عقل ہوتی ہے کہ جو جو پیغام کانوں کے ذریعے اندر جاتا ہے پھر عقل اس کی تحلیل کر کے بات کو سمجھتی ہے نتیجہ نکالتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں وہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی, دی ہے جانوروں کو نہیں دی ہے کان تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں آنکھیں جانوروں کے بھی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن آنکھوں کے پیچھے ایک عقل کی قوت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ آنکھوں کے ذریعے جو میسج دماغ کو ملتا ہے یہ حادثہ حواس خمسہ جو علم پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور وہ علم مشاہدہ دنیا میں جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا حواس سے تعلق رکھتا ہے تو یہ یہ پیغام جو آنکھوں کے ذریعے دماغ کو ملتا ہے اس دماغ میں ایک عقل ہوتی ہے پھر وہ اس پیغام کو وصول کر کے پھر اس سے انسند کرتی ہے وہ عقل وہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دیکھنے کے بعد وہ فورن اس کا صحیح اندازہ کر لے اس کی کیفیت کو اس کی ماہیت کو سمجھ لے اس کے اندر سے نتیجہ اخذ کر لے پھر وہ فیصلہ کر لے یہ ساری چیزوں کا تعلق جس چیز سے عقل سے تو جس طرح جانوروں کے کان ہوتے ہیں ان کانوں سے اندر ساری چیزیں جاتی ہیں پر ان کے پاس چونکہ عقل نہیں ہوتی اس لیے وہ دیکھے یعنی سننے کے باوجود دیکھنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے بس ایک دو آوازیں ہیں جن کے اوپر وہ لگے ہوئے ہوتے یہ مثال اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہے یا تو اس میں دونوں چیزیں مفسرین نے بیان کی حافظ صاحب نے بھی ان کا خلاصہ نکالا ہے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں مثال کو دو انداز سے بیان کیا گیا ہے ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جانوروں کے ریوڑوں کو پکارتے ہیں وہ جانور ان کی کچھ نہیں سنتے لا یسما دعا دا بس یہ سن لیتے ہیں کہ بھائی کوئی پکار رہا ہے کوئی آوازیں دے رہا جانور بس اتنا سن لیتے ہیں لیکن کہہ کیا رہا ہے یہ کوئی پتہ نہیں تو یہ مثال اس شخص کی بیان کی ہے یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی یہ ریوڑ کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ اس پکارنے والے کی آواز پر وہ ایک خاص آواز پر وہ لگے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی گویا کہ یہ تقلید کی مثال ہے کہ جب انسان بھی کچھ خاص چیزوں پر لگ جائیں اپنی عقل کو چھٹی کروا دیں کہ بس جو کہہ دیا گیا جس اسی پر پکے ہو گئے نہ اس کو سمجھنا ہے نہ حق اور باطل میں تمیز کرنی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے جانوروں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ایسے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں کہ جن کے حسد اور بغض اور کفر پر مسلسل چلنے کی وجہ سے ان کی صلاحیتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں مثال اللہ تعالیٰ نے ریوڑ کی دی ہے یا مثال ان انسانوں کی ہے جو ریوڑ کو پکارتے ہیں یا اس ریوڑ کی مثال ہے جو آوازوں پر لگے ہوئے ہیں اور وہ بس اس آواز پر کو سنتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سمجھتے بات دونوں کی تقریباً ایک ہی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے اللہ اکبر یا الذین حلدین بات من طیبات ما رزقناکم وَشْكُرُوا لِلَّهِ ان کن تم تَعْبُدُونَ يَا یا الَّذِينَ آمَنُوا آ منو اے ایمان والو کلو کھاؤ تم منت بات پاکیزہ چیزوں سے مار زک جو دیا ہم نے تم کو وشک اللہ اور شکر کرو اللہ کا ان کن اگر ہو تم ای خاص اسی کی تعبدون عبادت کرتے تو اس رکوع کے آغاز میں بھی کہا گیا تھا یا یونا سلو میں حلال ان طیبا اے انسانوں تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ سب لوگوں کو یہ دعوت دی گئی تھی اور اس پھر آگے یہاں خاص ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے پیچھے سب کو دعوت ہے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ اگر اس پر کوئی بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ کے احکام پر شریعت پر کوئی بھی عمل کرے اس کو بھی فائدے ملیں گے حلال و حرام کے وہ ضابطے جو اللہ نے اسلام میں مقرر کر دیے اگر انسانوں کے سارے گروہ ان باتوں کو تسلیم کر لیں تو وہ بھی فائدوں سے محروم نہیں رہیں گے لیکن یہ ساری شریعت اصل میں مخاطب کرتی ہے ایمان والوں کو ایمان والوں کو اصل فائدہ ایمان والوں کو دے گی اور وہ فائدہ حقیقت میں ایمان کا دنیا میں اور جنت کی صورت میں آخرت میں فائدہ ملے گا جو صرف ایمان والوں کو مسلمانوں کو ملے گا باقی شریعت کی چیزیں ہیں ہی فائدے والی جو بھی اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے ضابطوں کو جو اس شریعت میں کتاب میں قرآن میں بیان ہو گئے اگر ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے تو معاشروں کے اندر جتنا ظلم و ستم ہے ان سے ختم ہو سکتا ہے فائدے ان کو مل سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یا سے خطاب کر کے بھی حلال و حرام کے ضابطے بیان کیے کہ یہ بڑی خیر خائی ہے انسانوں کی اس کے اندر اور یہاں اس مقام پر پھر ایمان والوں کو خاص مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے کہ اصل شریعتوں ایمان والوں مسلمانوں کے لیے ہے تو تم نے پابندی کرنی ہے حلال کی پاکیزہ چیزوں کی ہاں جی حرام کے قریب نہیں جانا جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں ان کے قریب نہیں جانا اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں جو انسانوں کے لیے مفید نہیں ہیں پاکیزہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے اگلی آیت میں ان کا تذکرہ ہے لیکن پہلے اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طیب پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیتا ہے جو چیز انسان کے دیکھنا طیب کا معنی کیا ہے جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے ایک جو انسان کے ایمان کے لیے مفید ہے دو جو انسان کے اخلاق کے لیے مفید ہے یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مد نظر رکھ کر حلال و حرام کے ضابطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو تمہارے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے ہیں کہ تم انسان ہو تمہارے اندر اعلیٰ اخلاق ہونے چاہیے لیکن ایسی چیزیں جن کے کھانے سے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں دیکھو نا شراب انسان پیتا ہے شراب پینے سے انسان کی عقل برباد ہو جاتی ہے اور انسان کو یعنی ہر وقت ایک جذباتی کیفیت بے حیائی کی طرف دعوت دینے والی چیز ہوتی ہے یہ شراب تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے ہاں جی اور خنزیر کا گوشت اس کا آگے ذکر آ رہا ہے تو اس کو خنزیر کھانے والی قوم میں جو ہیں وہ بدکاری میں زناکاری میں لواطت میں بے حیائی میں بے غیرتی میں حد سے گزری ہوئی ہیں کہ کھانے پینے کہ کے اثرات انسان کی جسمانی صحت پر انسان کے اخلاقیات پر انسان کی ہر چیز پر اس کھانے کا بڑا ہی گہرا اثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ کی شریعت چونکہ انسانوں کی خیر خواہی پر مبنی ہے انسانوں کا فائدہ اس شریعت سے وابستہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں کے کھانے کا حکم دیا ہے جس سے انسان کی صلاحیتیں نکھے نکھریں ابریں وہ ان صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھائے اور دوسروں کے لیے بھی وہ مفید بن جائے دوسروں کے لیے بھی مفید بن جائے یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ضابطے اس بنیاد پر ہیں خاص طور پر حلال و حرام کے جتنے آکام ہیں وہ ان کی بنیاد یہ چیز ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے مفید ہیں جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے بشکرول اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو اللہ کا شکر بھی ادا کرو ہاں پاکیزہ چیزوں کا اہتمام جب وہ پاکیزہ چیزیں مل جائیں تو پھر اللہ کا شکر شکر زبان سے بھی الحمد کہو عمل سے بھی شکر کرو اپنے رویے بھی شکر والے بناؤ اللہ ان چیزوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھو یہ نہ کہو کہ یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا یہ میں نے اپنی صلاحیتوں سے اتنا نفع حاصل کیا ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے نہیں بڑی بڑی صلاحیتوں والے کسی کام کے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو کچھ ملتا ہے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی نعمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے اور یہ بہت بڑا شکر تو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں کے اہتمام کا کی توفیق دی طیب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیان کر دی ہیں ہم مسلمان ہم لوگ ان پاکیزہ چیزوں کو کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے شکر کرو پاکیزہ اور حلال اور پھر اس کا تعلق انکن تم یا ہو یہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ حلال کا اہتمام ہو اور اگر حلال انسان نہ کھائے تو ایسے بندے کی عبادت قبول نہیں ہے نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ عمل قبول ہے کہ جو حلال نہیں کھاتا نہ اس کا جہاد قبول ہے کوئی عمل قبول نہیں لا يقبل الا اللہ طیبا اللہ تعالی صرف طیب کو قبول کرتا ہے جو چیز طیب نہ رہ گئی اللہ تعالی اس کو قبول ہی نہیں کرتا دیکھو نا اجر تو تب ملے گا کسی بھی عمل کا کسی بھی چیز کا جب قبول کرے گا اللہ تعالیٰ قیمت لگے گی جب اللہ قبول کرے گا کہ جی اس عمل کا اتنا درجہ ہے اس کا اتنا فائدہ اس کا اتنا ثواب ہے لیکن وہ سارا ثواب وہ سارا عجر قبولیت پر منحصر ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کی بنیاد ایک بنیاد باقی چیزیں بھی بنیاد ہیں اخلاص سے نیت بھی بنیاد ہے لیکن حلال ہونا بھی اس کا شرط ہے طیب اور پاکیزہ ہونا بھی شرط ہے. تب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بیان فرمایا ایک شخص پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کو جو غذا ملتی رہی جس پر اس کی پرورش ہوئی وہ سب کا سب حرام کا ہے فنتجاب لالک تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا جس نے حرام کو ہی اپنا وطیرہ بنا لیا تو گویا کہ حلال کا اہتمام طیب اور پاکیزہ چیزوں کا اہتمام یہ عبادت کے لیے دعا کے لیے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے انما حرما علیہ کم المیما <سؤال> وما بہر غیر اللہ فمن استر غیر باغم ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم انماں سوائس کے نہیں حراما حرام کیا ہے اللہ نے علیکم تم پر المیتہ مردار بداماں اور خون و الہم اور خنزیر کا گوشت وما اور وہ چیز او ہلّا کہ پکارا گیا بے ہی اس کے ساتھ ل غیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے فمنسترا پس جو مجبور ہو جائے غیر باغن بغاوت کرنے والا نہ ہو ولا عادن اور نہ عادی ہو حد سے گزرنے والا بھی مانا ہے فلاں اسما علیہ پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان پچھلی آیت میں کہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں تمہ... اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں تم بھی پاکیزہ کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پاکیزہ چیزوں کے ساتھ ہی قبول ہوتی ہے اب آگے بڑی بڑی حرام چیزوں کا ذکر کر دیا بڑی بڑی حرام چیزوں کا ذکر کر دیا جو طیب نہیں ہیں جو طیب نہیں ہیں انما حرم علیکم المئیتا سوائے اس کے نہیں کہ حرام کی اللہ نے تم پر حرام کیا کیا المیتا مردار یعنی میتا سے مراد وہ جو تبھی موت مر جائے بغیر ذبح کے جو ایک خاص طریقہ ہے کہ خون نکال کر اس کو پاک کیا جائے اس کے بغیر اگر وہ مر جائے اوپر سے گر کر مر جائے چوٹ لگنے سے مر جائے ہاں جی کوئی کوئی ایسا سورہ المائدہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی کہ اس کے مرنے سے کیا مراد ہے اور کیا کیا شکلیں ہیں پوری تفصیل انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے تو بغیر زباں کے اس کی موت واقعہ ہو جائے یہ ہے میتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا سمندر کا جو مردار ہے وہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی کے جو جانور ہیں جی سمندر جو ہے اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے یہ پانی کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اگر تبھی موت مر جائے اگر کیا اس کا عظبہ کرنا ضروری نہیں ہے یہ اس میں کیکڑے پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں سمندر کے اندر بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جی تو ان کو ان کے اوپر ذبح کی پابندی نہیں ہے تو پانی کے جو مردار ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے حلال کیے ہیں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار ایک پانی کے یعنی مچھلی وغیرہ اور دوسرے ٹڈی یہ ٹڈی جو بہت بڑی مقدار میں کافی پہلے میں نے خود جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت دو مرتبہ یہ آئی ہے اور میں نے خود اس کو دیکھا کہ فصلیں تباہ کر دیتی ہے اتنی مقدار میں ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف نظر مارو بس سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا جس طرح بادل سے سورج چھپ جاتا ہے جب یہ ٹڈی آتی ہے تو اسی طرح سورج چھپ جاتا ہے یہ, یہ اللہ یہ تقریباً یہ انگلی کے برابر یہ ہوتی ہے تقریباً زرد رنگ ہوتا ہے اس کا ہاں جی تو یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہے اس کو بھی ذبح دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار تمہارے لیے حلال ہیں ایک پانی کے جانور اور دوسرے یہ ٹڈی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا بھائیو اصول ضابطہ یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں حلال حرام آ گیا ہم اس کو تسلیم کریں گے نہیں جو قرآن میں آ گیا اس کو بھی تسلیم کریں گے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال کہہ دیا ہم ان کو حلال کہیں گے ہم جن کو حرام کہہ دیا ہم ان کو حرام کہیں گے چاہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو تو قرآن مجید جہاں سے آیا ہے اللہ کے نبی کی حدیث قرآن کے علاوہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ہی کی طرف سے نادل کی گئی ہے اور حلال حرام کے مسئلے کے اندر قرآن حدیث پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ, یہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو میں حلال کہہ دوں وہ اسی طرح ہے جس طرح کتاب اللہ نے حلال کہہ دیا جس کو میں حرام کہہ دوں وہ اسی طرح ہے جس طرح کتاب اللہ نے اس کو حرام کہہ دیا بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھریلو گدا حرام ہے اب اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. جی؟ آپ نے فرمایا کہ جو اصول مقرر کر دیا ہے کہ کچلی والے جانور چوپاؤں میں سے چوپاؤں میں سے جو کچلی والے جانور ہیں جی اللہ تعالی نے ان کو تمہارے لیے بین سبائے درندے چار ٹانگوں والے ہیں لیکن کچلیاں ہیں ان کی درندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سب کو جانوروں کو حرام کر دیا ہے یہ ایک نشانی بتا دی ہے پھر دوسرا فرمایا پرندوں میں سے جو پنجے کے ساتھ شکار کریں زی مخلب وہ, وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں حرام کر دیے گئے ہیں بعض نے زی مخلب کا معنی کیا ہے کہ جو پنجے سے پکڑ کے کھاتے ہیں غلط ہے یہ مانا نہیں ہے پنجے سے پکڑنے کا کھانا مراد نہیں ہے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں آپ نے مرغی کو کبھی دیکھا ہے وہ چیزوں کو نا جی اس میں پنجے کے ساتھ بہت کھینچتی ہے اور اصول زی مخلب زی ناب کچلی والے زی مخلب یہ پنجے سے پکڑ کر پنجے سے شکار کرنے والے یہ جو ہیں پرندے یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے لیے اور پرندوں کے لیے بیان کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت میں بیان نہ کی گئی ہوں اللہ کی, کی طرف سے پرانے مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقی ساری شریعت میں جن چیزوں کو جن کی حرمت بیان نہیں کی وہ سب کی سب حلال ہیں کہ یہ ہے ضابطہ کہ سب چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے کہ جو تم پر بیان کر دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے آ گئی ہیں قرآن مجید میں آ گئی ہیں یا اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کر دی گئی ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے یا ان کا ذکر حدیث میں ہے ایسی چیزیں تو حرام ہیں باقی سب چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں ہاں جی یہاں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے صرف میتا مردار اس کی وضاحت ہو گئی بد اور خون خون سے یہاں خاص خون مراد ہے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے ہر خون مراد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خون تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں ہاں جی کلیجی اور تلی یہ جو دو خون ہیں یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں تو عدم دم سے مراد دم مصفوح ہے وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے اس کو دم مصفوع کہتے ہیں تو یہ یہ بھی حرام کیا گیا عرب مکہ کے لوگ عرب عربوں کے ہاں ان چیزوں میں احتیاط نہیں برتی جاتی تھی وہ میتا کو بھی حرام نہیں سمجھتے تھے یہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے اس کو بھی حرام نہیں سمجھتے تھے اور اسی طریقے سے اور کچھ چیزوں کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا یہودیوں نے بھی کچھ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا سلیبیوں نے بھی بہت ساری چیزوں کو اپنے طور پر حلال کر رکھا تھا تو اس آیت کے اندر صرف چار ان چیزوں کا ذکر ہے جس میں عربوں نے یا باقی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا صرف ان کا تذکرہ یہاں ہے جی و الخنزیر اور خنزیر کا گوشت خنزیر کا گوشت تقریباً سب شریعتوں میں حرام تھا لیکن عیسائیوں نے لحم الخنزیر کو حلال قرار دے دیا اور اس کی پرواہ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر بیان کیا مکے کے لوگ بھی خنزیر کے گوشت کو حرام نہیں سمجھتے تھے استعمال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہاں جی یہ جو تینوں ہیں نا تینوں چیزیں ہیں یہ انسان کی صحت سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں میتا مردار جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی شریعت چونکہ انسان کی مسلحت پر مبنی ہے جب جانور کو ذبح کر دیا جائے اس کی شہرہ رکھ کاٹ دی جائے تو شاہ رگ وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے پورے جسم سے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے جب شاہ رگ کٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جسم کا سارا خون وہ اس شاہ رگ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے جب شاہ رخ کے ذریعے وہ باہر نکل جاتا ہے تو سارے برے اثرات بیماری وغیرہ کے اثرات منفی اثرات جتنی چیزیں ہوتی ہیں جانور کے اندر وہ خون کے اندر ہوتی ہیں جب خون نکل جاتا ہے تو ساری بیماری وغیرہ کے اثرات نکل جاتے ہیں وہ گوشت مفید ہو جاتا ہے لیکن اگر خون نہ نکلے وہ اندر ہی خشک ہو جائے اور اس خون کے کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ جسم کے اندر اسی طرح رہ جائیں تو ان کا استعمال مفید نہیں ہوگا نقصان دے ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے میتا کو مردار کو بغیر ذبح کے جس پر موت واقع ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کے پیش نظر اس کے فائدے کے پیش نظر اس کو حرام کیا اسی طرح پھر جو دم مصفوع ہے وہ خون وہ خون جو نکلتا ہے وہ وہ اسی لیے کہ ساری بیماریاں ہوتی اس کے اندر ہے بلّم الخنزیریر اس کی حکمت کیا بیان کی گئی ہے اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر سے غیرت ختم ہوتی ہے ہاں جی اور اس کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور بدکاری زناکاری بے حیائی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے تو جانوروں کی جو عادات ہوتی ہیں نا ان کا انسان کے اوپر بھی اس کا گوشت کھانے سے دودھ پینے سے ان چیزوں کا اثر تو ہوتا ہے کیونکہ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے ہر یہ ہر چیز کا کو بنانے والا اللہ ہے ہر چیز کا مقصد اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو اس جانور کے اندر یہ بری صلاحیتیں یہ موجود ہیں ہاں جی اور خاص طور پر بے حیائی تو اس کے اندر بہت ہی زیادہ ہے اس جانور کے اندر اور آپ دیکھ لیں جو قوم میں خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں سارے مغرب میں کھایا جاتا ہے ہاں جی برطانیہ فرانس امریکہ سارے یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں آسٹریلیا وغیرہ میں خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے تو جہاں جہاں بھی یہ خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں ذنا بہت زیادہ ہے وہاں بدکاری بہت زیادہ ہے وہاں لباتت بہت زیادہ ہے کیونکہ شاید ایک ہی جانور ہے کہ نر نر کے ساتھ وطی کرے شاید دنیا میں ایک ہی جانور آپ کو ملے گا وہ خنزیر ہے اور اس کا گوشت کھانے والے لباتت کے مرض میں کس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ پورے مغرب نے اس چیز کو اپنے لیے پسند کیا ہے یہ غیر فطری چیز ہے یعنی مرد کا مرد کے ساتھ یعنی اس فعل کو کا مرتکب ہونا عورت عورت کے ساتھ شادی کرے مرد مرد کے ساتھ شادی کرے برطانیہ میں قانون بن چکا ہے مغربی ملکوں نے باقاعدہ اس کو قانوناً اس کو جائز قرار دے دیا ہے امریکہ میں باقاعدہ اس کا قانون بنا دیا گیا ہے اور ایسے لوگ گے گے کہتے ہیں ان کو گے جی ای وائی گے یعنی یہ مشہور ہے یہ نام ہے ان کا اور ان کو عورتوں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے تو یہ باقاعدہ ان ملکوں میں ان کو قانونی جواز مہیا کر دیا گیا ہے اجتماعی طور پر پوری قوم اس خباصت میں مبتلا ہو چکی ہے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے گندگی کو باقاعدہ پسند کیا ہے خنزیر کا گوشت باقاعدہ یہ بڑی جس طرح ہمارے ہاں یعنی بکرے کا گوشت کھایا جاتا ہے ان ملکوں میں اسی طرح خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاں بکریوں کو باقاعدہ یعنی ان کے ریوڑ ہیں ان کو چرانا ان کو پالنا ہاں جی یہ موجود ہے ان تمام ملکوں کے اندر امریکہ برطانیہ ان ملکوں کے اندر خنزیر کو باقاعدہ اس کی نسل بڑھائی جاتی ہے باڑے بنائے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے باقاعدہ اس کا بڑا ہی اہتمام ہے مغربی ملکوں کے اندر یعنی بیڑ بکریوں کا وہ اہتمام نہیں ہے جس طرح خنزیر کے پالنے کا اہتمام ان ملکوں کے اندر بڑی کثرت سے ہے اور ان کا اس کا گوشت بڑی کثرت سے کھایا جاتا ہے اور میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ دوائیوں میں یعنی اس کا اس کا استعمال بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اسی لیے بہت سوچ سمجھ کے جو فارمولے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے پڑھ کے دوائیاں استعمال کرنی چاہیے خاص طور پر مغرب کے ملکوں سے جو دوائیاں بن کے آتی ہیں ان کے اندر خنزیر کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے تو اللہ یاد رکھو کہ جس چیز کے گوشت کو کھانے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس حرام سے بیماری کی شفا بھی اللہ کی طرف سے نہیں ملتی اس کو اس کو اس کو دوائی کے طور پر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے تو لحم الخنزیر ہے چونکہ انسان کی اخلاقیات پر بڑا ہی منفی اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا تو اس برے اثرات سے مسلمانوں کے معاشروں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام کیا اور بڑا زور دیا بڑا زور دیا ان چیزوں پر یہ تین چیزیں تو وہ ہیں اور اگلی چوتھی چیز وبا بہل غیر اللہ جن چیزوں پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے جن چیزوں پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے بعض نے اس سے مراد لیا لیا لیا ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں مراد وہ ہیں اللہ تعالیٰ اگرچہ ان کو ذبح کیا گیا ہو خون نکالا گیا ہو لیکن اگر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں تو ان کو کھانا بھی اللہ تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ہیں یہ مشرقین ہیں انہوں نے اپنی عیدوں پر میلوں پر جانور ذبح کرنے شروع کر رکھے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کو تحفے کے طور پہ ان جانوروں کا گوشت بھی بھیجتے ہیں کیا ان کو استعمال کیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں ایسی یعنی کفار کی عیدوں پر مشرقین کی عیدوں و میلوں پر جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کا گوشت مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے بچنا چاہیے ان چیزوں سے اللہ حق یا تو مطلق فرمایا کہ یہ جانور کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے دیا گیا لیکن اس کی تفسیر اس سے زیادہ جامع ہے کہ جو چیز بھی جس چیز پر بھی اللہ کا کہ غیر کا نام پکار دیا جائے کیا مطلب اس کو غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دیا جائے ہاں جی گیارہویں کی کھیر کھیر جو ہے چاول سے پکتی ہے دودھ سے پکتی ہے لیکن اگر اس کو منسوب کر دیا گیا شیخ عبد القادر جیلانی اس ان کی طرف یہ منصوبہ گیارہویں کی کھیر خی ہے ان کے قرب کے لیے پکائی گئی ہے تو یہ بھی ماں اہل بہی غیر اللہ میں آتی ہے جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام بلند کر دیا جائے بلند کر دیا جائے پکارا جائے اس کو منسوب کر دیا جائے غیر اللہ کے نام سے یہ غیر اللہ کے نام سے اس کی نسبت اس کی حرمت کی بنیاد بن جاتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کا عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے جس طرح اخلاق تباہ نہیں ہونے چاہیے جس طرح انسان کی صحت برباد نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی انسان کا ایمان بھی برباد نہیں ہونا چاہیے تو وہ اس کے ان اس میں ماؤلّہ بہی غیر اللہ کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیا خرابی ہے کہ اس کے اندر ایمان کا نقص پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سب چیزوں کو جو ایمان کو تباہ کرنے والی ہوں ایسی چیزوں کے کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے باغم ولا عدن فلاح اسما علیہ ہاں جو شخص بے بس ہو گیا مجبور ہو گیا اور وہ بھوک کی وجہ سے اور کوئی مجبوری نہیں ہے صرف یہاں سب مفترین نے مجبوری سے مراد یہاں بھوک لی ہے ایسی بھوک جس کے ساتھ انسان کی موت واقع ہو جانے کا خدشہ ہو یہ ہے وہ استراری حالت جس کے اندر ان چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے یہ چاروں چیزیں جو پیچھے بیان ہو گئی ہیں کہ ان میں سے اپنے زندگی بچانے کے لیے کہ مرنے سے بچنے کے لیے انسان اتنا کھا لے لیکن غیر باغن والا عادن غیر باغن ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ بس اتنا کھائے جس سے اس کی زندگی بچ جائے یہ نہیں ہے وہ کھاتا ہی چلا جائے ہاں کھاتا ہی چلا جائے یہ غیر باغن بغاوت جتنا جتنا زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے اتنا کھاؤ لیکن اس کو برا سمجھو اس کو حرام سمجھو اس کو حلال نہ کر لو حلال سمجھ کر نہ استعمال کرو اس کو حرام سمجھو لیکن اپنی استراری حالت میں زندگی بچانے کے لیے اتنا کھاؤ یہ مانا ہے غیر باغن ولا عادن اور عادی بھی نہیں ہونا چاہیے ایک مرتبہ کھا لیا پھر بھوک لگی تو پھر کھا لیا میری بھوک لگی ہوئی ہے ہاں جی بعد لوگوں کو بعد لوگوں کو بھوک لگتی ہے ان کی خواہشوں کے مطابق ہاں جی ایک خواہش جو ہے نا وہ دل میں مچلتی ہے یہ بھی بھوک لگاتی ہے ایک تو انسانی ضرورت ہے نا وہ انسانی جسم کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز استعمال کریں یہ چیز استعمال کریں ہاں جی تو حرام کی خواہش نہیں رکھنی حرام چیز کو اپنے دل کے اندر ایک پسندیدہ قرار نہیں دینا اس کا عادی نہیں بننا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی آ سے ایک یہ مراد ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ حد سے نہ گزرے زیادتی نہ کرے عدوان اسی سے عدوان مانا زیادتی آ عدوان سے کہ زیادتی نہ کرے بس جتنی اس کی جسم کی انتہائی تھوڑی ضرورت ہے اس کے مطابق بات ختم کرے فلا اسما لے اگر حقیقی مجبوری ہوگی بس مرنے سے بچنے کے لیے کچھ کھا لے گا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے باقی شخص جو اس کو بہانہ بنا کر اس کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لے ہاں جی لوگ ہوتے ہیں نا شریعت میں ان چیزوں سے رخصتیں نکالتے ہیں رخصتیں نکالتے نکالتے نکالتے نکالتے وہ حرام کو حلال کر لیتے ہیں وہ اپنے لیے گنجائشیں جواز تلاش کر لیتے ہیں یہ غلط ہے بالکل غلط ہے ہاں جو سچا ہوگا ہاں جی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اس کے لیے ان الدینا منل کتابی ان اللہ بے ان و لوگ یکت و مونہ جو چھپاتے ہیں ما انزل ضل اللہ جو نادل کیا اللہ تعالیٰ نے من الک کتاب سے وہ یشترونا اور خریدتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں بیہی اس کے ساتھ سمن کلیلہ تھوڑی سی قیمت اولائے کا یہ لوگ مایہ نہیں کھاتے وہ فی بتون اپنے پیٹوں میں النارا مگر آگ ولا یو کلِ محم اللہ یوم القیامت اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن بلا یو ذکیم نہ ان کو پاک کرے گا بلا ہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہاں جی موضوع پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہودیوں کی خسرتیں بیان کی جا رہی ہیں پھر موضوع اسی طرف پھیر دیا گیا فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب میں نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں یہ چھپانے والے کون ہیں یہودی اور کتاب سے مراد تورات کہ یہ چھپاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے ہیں اسلام کا آخری زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اس کا اس کا جو بیان ہے کتاب کے اندر تورات کے اندر اس کو چھپاتے ہیں یا پھر مطلق اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کی کتابوں میں ذنا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رجم کا قانون بیان کیا تھا تورات کے اندر لیکن یہودی اس کو چھپاتے تھے تو گویا کہ ان کی شرارتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں شریعت کے خلاف یہ جو رویے رکھتے تھے ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے و بِهِ بھی قَلِيلًا اور اس سارے دھندے کا سبب کیا ہے کیوں چھپاتے ہیں ہاں جی کیوں انکار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی کی کتاب کا شریعت کا یا احکام شریعت کا جو طور کیوں کیوں انکار کرتے ہیں سبب یہ ہے کہ اس سے دنیا کمانے کی کوشش کرتے ہیں جب حق بیان کر دیا جائے تو اس سے وہ دنیا کا فائدہ نہیں ملتا تو نذرانے وصول نہیں کیے جا سکتے دنیا کمانے کا دین سے پھر وہ سلسلہ اس طریقے سے باقی نہیں رہ سکتا چل نہیں سکتا اس وجہ سے فرمایا انہوں نے اپنی کتاب اپنے دین اپنی شریعت کے ساتھ یہ رویے اختیار کر رکھے ہیں اچھا مراد تو یہود ہیں لیکن سمجھایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے آج اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے اس امت کے اندر سے علماء جو حقیقتوں کو چھپاتے ہیں جو مسائل کو چھپاتے ہیں اور اپنے طریقے سے بدلتے ہیں پھر غلط فتوے دیتے ہیں دنیا کماتے ہیں لوگوں کو خوش کرتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں یہ جتنا بینکوں میں اس وقت سود چل رہا ہے یہ ایسے علماء پاکستان کے اندر موجود ہیں جو سود کے سود کے ضابطے پاکستان کے بینکوں میں جو چلنے والے ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ حلال قرار دے دیا ہے ان کے لیے گنجائشیں نکال دی ہیں جی تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر یعنی یہ سود یا اور حرام کے یہ سلسلے پھیلے ان کے پھیلنے میں فتو کا بھی اثر ہے مولویوں کا علماء کا جو شریعت کے چھپانے کا انداز اور بدلنے کا طریقہ کار ہے اور اس سے دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے انہوں نے جو دھندے شروع کیے ہیں تو مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے ایسے بڑے بڑے علماء جن کے نام بڑے بڑے ہیں ان کے باقاعدہ بینکوں کے اندر حصے رکھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے بینک ہیں نا ان جو چونکہ انہوں نے فتوے دیے ہیں ربا کے حلال کرنے کے اور اس کے لیے مختلف گنجائشیں نکالنے کے اسی طریقے سے وہ انشورنس کمپنیاں انشورنس کمپنیوں کا جتنا سسٹم پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور جتنے حرام کو انہوں نے حلال قرار دے لیا ہے اس کے اندر ایک فتووں کا سلسلہ بھی ہے ایسی انشورنس کمپنیوں نے اور بینکوں نے ایسے فتوے دینے والے علماء کے باقاعدہ نذرانے حصے مقرر کر رکھے ہیں اور ان کو وہ دیے جاتے ہیں کیونکہ ان فتووں کے ساتھ ان کمپنیوں کا اور ان بینکوں کا نظام چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کے اندر یہ کام ہوتا تھا وہ دنیا کماتے تھے شریعتوں کو بدل کے احکام شریعت کو چھپا کے تو اس کے ساتھ کرتے تھے آج بالکل ایسے ہی کام مسلمانوں کے علماء بھی کر رہے اللہ اکبر اور فرمایا الاون بتون شریعتوں کو بدل کر یہ دنیا کمانے والے احکام شریعت کو چھپا کر غلط فتوے دے کر گنجائشیں رخصتیں کر پیدا کر کر کے حرام کو حلال بنانے والے دنیا کمانے والے یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ان کو دنیا میں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں فرمایا ہے وہ اپنے پیٹوں میں دوزک کی آگ بھر رہے ہیں ولا یو کل محم اللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا ناراضگی کی وجہ سے کلام تو اللہ کرے گا لیکن ان لوگوں سے ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بلیک لسٹ کر دے گا اور کہے گا ان کا حساب ہی کوئی نہیں ان کے لیے ترازو ہی نہیں لگایا جائے گا بعض ایسے بد نصیب ہوں گے کہ ان کا ان کے لیے ترازو لگایا ہی نہیں جائے گا پہلے ہی فیصلہ ہوگا کہ جا ان کو میں لے کے چلے جاؤ تو اللہ تعالی ناراضگی کی وجہ سے ان لوگوں سے کلام کرنا پسند نہیں کرے گا جو اس طرح شریعت کو بیچتے ہیں اور اس کے عوض دنیا لیتے ہیں اچھا یہاں ایک نقطہ بھی حافظ صاحب نے بہت شاندار بیان کیا فرمایا سماً قلیلہ کہا کہ تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں کیا اس کا مطلب کہ فتویٰ دے کر بڑی قیمت وصول کی جا سکتی ہے یعنی تھوڑی قیمت کو منع کیا نا کہ یہ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں تو کیا کوئی ایسا فتویٰ دے کے بہت بڑی قیمت لی جا سکتی ہے نہیں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ شریعت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی چیز ہے ساری دنیا بھی کسی کو دے دی جائے پھر بھی وہ قلیل ہے اللہ تعالی کا دین اللہ کی شریعت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ مطلب یعنی کوئی زیادہ سے زیادہ نظرانے وصول کر لے اچھا یہ جو بڑے بڑے اس وقت مرشد بنے بیٹھے ہیں مجاور بنے بیٹھے ہیں آستانے بنا کر یہ جناب یہ یہ کیوں بیٹھے یہ نہیں جانتے کہ یہ جو لوگ آئیں گے قبروں پر سجدے کریں گے یہ نظر و نیاز کریں گے کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ حرام ہے یہ شرک ہے وہ جانتے ہیں کوئی بے خبر نہیں ہے لیکن یہ چپ ہے میلہ جب ہوتا ہے عرص جب ہوتا ہے اللہ اکبر دیکھ لو کتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے ہر کوئی نظرانے لے کے جاتا ہے اور جناب ڈھیر لگ جاتے ہیں فرمایا یہ یہ سارے یہ سارے دنیا کمانے کے لیے نظرانے وصول کرنے کے لیے یہ شرک کے دھندے چلیں حرام کو حلال کر دیا جائے اور یہ سارا سلسلہ یہ اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں نہیں ہوگا اللہ ان سے قیامت کے دن کلام ہی نہیں کرے گا بلا یو اور نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے ہاں ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا ان کو معاف نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا بلا ہم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اولادیل تبل خدا بلاذاب بل مغفرہ ذالقب اللّہ کتاب بلحق و انَََََََََََذی اخطلفُفلكتاب لفيش قاطم بعيد الاك الظين اشطربل الطا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدہ ازلالطا گمراہى كو بال ہدا ہدايت كے بدلے ولاضاب اور عذاب کو خریدہ بالمغفرت مغفرت کے بدلے فما اس پس۔ کتنے صبر کرنے والے ہوں گے یہ لوگ النار آگ پر زالقہ یہ اتنی سخت صدا کیوں ہوگی زالکہ یہ صدا بے اللہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب نازل کی تھی کتاب بالحق کے حق کے ساتھ و ان الدین اختلف اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فلکتاب کتاب میں لفی شقاقید البتہ دور کی مخالفت میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا بڑے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ہاں کہ جنہوں نے جنہوں نے باقاعدہ سودا کیا ہے اپنے ہاتھ سے حق دے کر باطل اس قبول کیا ہے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز وعدے کر دی تھی حق بھی وعدے کر دیا باطل بھی وعدے کر دیا ہدایت بھی گمراہی بھی ہر چیز وعدے کر دی تو ان ظالموں نے دنیاوی مفادات کے لیے انہوں نے حق کو چھوڑا باطل کو قبول کیا اور ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو قبول کیا ایک طرف مغفرت تھی اور ایک طرف عذاب تھا انہوں نے مغفرت اللہ کی بخشش اللہ کی رضا ان چیزوں کو چھوڑا اور عذاب کا سودا کر لیا عذاب قبول کر لیا کہ دنیا تو اچھی گزرے آخرت میں دیکھا جائے گا جو بنتا ہے اس کو دیکھیں گے دنیا تو ٹھیک رہے نا دنیا میں تو ملے نا فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے باقاعدہ سودا کیا ہے گمراہی حاصل کرنے کا اللہ کے عذاب کے کے سودے کر رکھے ہیں انہوں نے اور اہم چیز اپنے ہاتھوں سے دے کر گھٹیا چیزیں برباد کرنے والی انہوں نے قبول کر لی ہیں تو پھر فما اسبرحم النار جب دو میں ڈالے جائیں گے تو کتنا برداشت کرنا پڑے گا ان کو کتنا صبر کرنے والا والا بننا پڑے گا ان کو اللہ اکبر کوئی برداشت کر سکے گا اسبرو روح اولاد اسبرو اللہ کے کے دن فرشتے کہیں گے صبر کرو نہ کرو اب رہنا تو تم نے یہی ہے اللہ اکبر فرمایا یہ اتنا بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا غصہ کس وجہ سے ہے بے ان نزل الکتاب اب اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل بھی کیا نبی نے اس کو بیان بھی کیا سارا کچھ واضح کر دیا اس کے بعد جو اختلاف کرے گا شریعت سے دین سے نہیں مانے گا ہاں وہ بڑی دور کی مخالفت میں گمراہی میں چلا جائے گا ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو اس کی گمراہی چھوٹی ہے اس کے لیے ہزار بار گنجائش ہوگی موقع ہوں گے لیکن ایک بندہ حق دیکھ کر سمجھ کر پھر انکار کرے اور اس کے اس کے اس کے بالمقابل باطل کو قبول کرے یہ شخص جو ہے یہ ایسے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا کیونکہ بڑے سخت عذابوں کا یہاں ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی غصے کا اظہار ہوا ہے اس کا سبب کیا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے لیے واضح کر دیا تھا سب کچھ دیکھ کر انہوں نے حق کا انکار کیا ہیں وہ دور کی مخالفت انتہائی مخالفت شدت کی مخالفت کرنے والے ان کے ساتھ قیامت کے دن بھی بڑی شدت کا رویہ اختیار ہوگا سبحانہ